نصر و نظم پر ان کو یکسان طور پر قدرت حاصل تھی اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی ربی اللہ و تبارک و تعالی عنہ کے پہلے جانشین اور ان سے براہ راست سب کچھ حاصل کرنے والے حضور احمد علیہ میرے جدید رحمۃ اللہ تبارک والت آل کے اپنے وقت میں نقیب ہوئے اور آل عادت کے علمی کمالات کے آئینہ دار تھے اور ان کی صلاحیت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے علماء ان میں حضرت مولانا سردار احمد صاحب محد سے پاکستان یہ ان کی کرامت ہے جو صرف ان کا چہرہ دیکھ کر کے بریلی آئے اور میٹرک کے طالب علم تھے اور جیسے ہی لاہور میں حضور احمد اسلام کو دیکھا ان کے گرویدہ ہو گئے اور انگریزی پڑھائی چھوڑ کر کے سیدھے بریلی آئے بہت لوگوں نے کہا بھی کہ آپ اپنی تعلیم مکمل کر لیجیے لیکن اس تعلیم کو وہیں چھوڑا اور پھر حضور حض اسلام کے کاشانے پر انہوں نے نظامی کی تعریف منظر اسلام میں شروع کی اور اپنے وقت کے محدث حضمے پاکستان کہرائے حضور صد شریعہ مولانا احمد علی صاحب کے حلیف اجر ان کے شاگرد ہوئے اور حضور حید اسلام کا فیض اور شریعہ کا فیض اور بال دیگر ان دونوں کے ذریعے سے اعلیٰ حضرت کا فیض مہدس اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب نے عام کیا پاکستان میں ابھی ابھی بہت سارے نامور علماء محد سے آزم پاکستان کے علوم سے فیضیاب اور ان سب کو حضور احمد الاسلام کا شاگرد اور ان کا فیض یافتہ کہا جائے اور بال دیگر ان سب کو اگر رغبی چشمے سے سیراب کہا جائے اور فیض گانے والے کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے